اگر کسی کے گھر والے کوئی اپنے رشتے دار میں اگر کوئی شادی کے شادی کی وجہ سے اگر کوئی بھارت کے مطلب کافر ہوں یا مشرک ہوں یا اور کوئی مذہب کے شادی کر کے مسلمان ہو گئے ہوں اور مسلمان ہونے کے بعد میں اپنے عقائد سے ہوں اپنا سب کچھ کر رہے ہوں تو ان کے لیے حکم ہے کہ کیا ایسے لوگ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ وہ ایسا قبول کریں اللہ سے دعا کہ اللہ ان کو صحیح راہ دکھائے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں اس طریقے کی دعا کرنا جیسے کہ نماز میں بھی دعا ہے جس میں کہ ماں باپ کے لیے دعا ہو جاتی ہے تو اس سلسلے میں تھوڑا بتائے کہ ایسے لوگوں کو کرنا چاہیے یا کیا شریعت کے حساب سے ان لوگوں کے के کیا حکم ہے کہ وہ اپنے अपने دوسرے بہن بھائی یا या داروں کو اسلام قبول کرنے کے लिए راضی کریں یا ان کے لیے دعا نماز میں کر سکتے ہیں جزاک اللہ کر سکتے جی راجل بھائی دعا تو ضرور کرنی چاہیے کوشش بھی کرنی چاہیے دعا بھی کرنی چاہیے یہ تو سننے سے بھی ثابت ہے کہ احرام اپنے والدین کے لیے دعائیں کروایا کرتے تھے مشہور ہے اکبر ربی اللہ تعالیٰ کرتے محبوب دعا کیجیے حضرت ساج موادی اللہ تعالیٰ کا واقعہ ہے دیگر کہ ہماری والدہ یا والدین رحمان ہو گئے تو بہت سارے کے مسلمان ہوئے بھی تو دعا تو ضرور کرنی چاہیے تعالیٰ ان کو ہدایت دے لیکن یہ ہے کہ جب تک زندہ ہے دعا کیجیے جب وہ اس کے والدین کفر پر مر جائیں تو پھر ان کے لیے دعائیں بخشش آدمی نہیں کر سکتا اب وہ جو ہے قرآن میں سختی سے منع کر دیا گیا جب تک زندہ ہے ان کی ہدایت کے لیے کیجیے کوشش بھی کیجیے یہ جو ہے یہ سب کچھ کرنا جائز ہے جی عثانہ قادری بھائی